السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ہوشیار ساتھیوں کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی تاریخی قرآنی مزیدار کہانیاں ہماری آج کی کہانی کا عنوان ہے راز کی بات اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے منان لطیف نے برسوں پہلے کی بات ہے کہ جنگل میں ایک چوہا رہتا تھا اس کے بل کے قریب ہی اخروٹ کا ایک بڑا درخت تھا جب اخروٹ پکتے تو چوہا بہت خوش ہوتا کیونکہ ہوا سے پکے ہوئے اخروٹ چوہے کے بل کے بالکل آس پاس گرتے تھے اور وہ مزے لے لے کر اخروٹ کو اترتا اور گری نکال کر کھا جاتا ایک مرتبہ اس نے سوچا کہ اگر میں اخروٹوں کو محفوظ کر لوں تو سال بھر ان کے مزے لے سکتا ہوں وہ کسی محفوظ جگہ کی تلاش میں ادھر ادھر پھرنے لگا اس کے بل میں بہت جگہ تھی مگر جب بارشیں زیادہ ہوتیں تو پانی اس کے بل میں بھر جاتا تھا وہ ایک سوکھے ہوئے درخت کے پاس پہنچا درخت کے تنے میں اسے سوراخ نظر آیا اس نے اندر جھانکا تو خوشی سے اچھل پڑا درخت کے اندر سے وہ کھوکھلا تھا چوہے نے سوچا کہ اخروٹ ذخیرہ کرنے کی اس سے محفوظ جگہ اور کوئی نہیں ہو سکتی اب وہ اخروٹ لا کر اس کھو میں رکھتا تھا ایک ہی دن میں اس نے اخروٹوں سے کھوپ بھر دیا تھا جب اسے اپنے ذخیرے کو دیکھا تو وہ بہت خوش ہوا وہ ہر روز وہاں جاتا اور ایک آدھ اخروٹ کتر کر گری کھاتا چوہا اپنے اس خزانے سے مطمئن تھا اسے سردیوں کی کوئی فکر نہیں تھی ایک دن وہ اپنے بل کے باہر بیٹھا ہوا تھا کہ اسے ایک گلہری نظر آئی چوہے نے گلہری کو بلایا اور اسے بتایا کہ میں نے درخت کی کھوں میں اخروٹوں کا ایک ذخیرہ چھپایا ہوا ہے یہ راز کی بات ہے میں صرف تم کو بتا رہا ہوں گلہری اس کی بات سن کر بہت حیران ہوئی تھوڑی دیر بعد پھودکتی ہوئے ایک درخت پر چڑ گئی درخت کی چوٹی پر ایک بلبل بل بیٹھی گیت گا رہی تھی گلہری کو چوہے کی وہ بات یاد آئی اس نے بلبل بل کو بلا کر کہا تم میرے پاس آؤ میں تمہیں راز کی بات بتاتی ہوں بلبل بل اڑ کر گلہری کے بالکل قریب آ کر شاخ پر بیٹھ گئی اب گلہری نے اسے ساری بات بتائی اور یہ بھی کہا یہ راز کی بات ہے میں صرف تمہیں بتا رہی ہوں بلبل بل بل بھی یہ بات سن کر بہت حیران ہوئی وہ دوبارہ گیت گانے لگی پھر وہ اڑتی ہوئی ایک کھیت کے اوپر سے گزری کھیت میں خرگوش گھاس کھانے میں مصروف تھا بلبل بل خرگوش کے قریب جا کر بیٹھی اور اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا کیوں میرے پاس ایک راز کی بات ہے اگر تم سننا چاہتے ہو تو غور سے سنو خرگوش اچھل کر بلبل بل کے پاس پہنچ گیا بلبل بل نے بڑی رازداری سے خرگوش کو بتایا کسی نے کھو والے درخت کے تنے میں اخروٹ ذخیرہ کیے ہوئے ہیں یہ راز کی بات ہے اور میں صرف تمہیں بتا رہی ہوں خرگوش نے حیرانی سے اپنے بڑے بڑے کانوں کو دائیں بائیں گھمایا اور گھاس کھانے لگا جب اس کا پیٹ بھر گیا تو وہ اچھلتا کودتا اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا راستے میں اسے ایک خارپشت ملا جس کے کمر پہ بہت کانٹے تھے خرگوش نے خارپشت سے کہا میرے پاس ایک راز کی بات ہے اگر تم کسی کو نہ بتاؤ تو میں تمہیں بتانے کو تیار ہوں خارپشت نے کہا ٹھیک ہے میں تمہاری بات مانتا ہوں اب تم مجھے وہ راز کی بات بتاؤ <می> خرگوش نے کہا وہ بڑے درخت کے قریب جو سوکھا ہوا درخت ہے اس کی خواہ میں کسی نے اخروٹ ذخیرہ کھے ہوئے ہیں خارپش نے یہ سن کر حیرت سے اپنی چھوٹی سی تھوتنی کو ہلایا اور اپنے نوکیلے کانٹوں والے لباس کے اندر چھپا لیا خرگوش لمبی لمبی چھلانگیں لگاتا ہوا اپنے گھر پہنچ گیا خارپشت اپنی خوراک کی تلاش میں پھرنے لگا اسے جلد ہی اپنی پسندیدہ غذا کی بیل نظر آ گئی خارپوشت کو یہ میٹھی میٹھی جڑیں بہت پسند تھیں وہ جڑیں نکالنے کے لیے زمین کھودنے لگا اتنے میں ایک فاختہ کی آواز سنائی دی خارپشت نے اپنی چھوٹی سی گردن کو اکڑا کر دیکھا تو قریب ہی شیشم کے درخت پر بیٹھی فاختہ اسے نظر آ گئی اس نے اپنے گلے سے مخصوص خکھراہٹ کی اور فاختہ کو اپنے پاس بلا لیا خارپش نے فاختہ سے کہا میں نے ایک راز کی بات سنی ہے اگر تم پسند کرو تو میں تمہیں بتاؤں فاختہ نے ہاں میں اپنی گردن ہلائی خارپش نے کہا بڑے کھیت کے کنارے جو سکھا ہوا درخت ہے اس کی گوہ میں کسی نے اخروٹ ذخیرہ کر رکھے ہیں فاختہ کے لیے یہ دلچسپ اور عجیب بات تھی وہ تھوڑی دیر بعد دانہ دم کا چگنے کے لیے اڑتی ہوئی اس بڑے کھیت میں جا پہنچی جس کے کنارے پر سوکھا ہوا درخت تھا اسے ایک چھوٹا سا چوہا نظر آیا جو کہ اپنا بل کھودنے میں مصروف تھا فاختہ اس کے قریب پہنچی اور کہا م, میرے پاس ایک بڑے مزے کی بات ہے اگر تم کسی کو نہ بتاؤ تو میں تمہیں بتاؤں گی چوہا زمین کھودنے کا کام چھوڑ کر فاختہ کے قریب آ کر بیٹھا اور کہنے لگا Hmm, مجھے تم وہ بات بتاؤ میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گا فاختہ نے سوکھے ہوئے درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا hmm, اس کے کوکلے تنے میں کسی نے اخروٹ چھپا رکھے ہیں اخروٹوں کا نام سن کر چھوٹے چوہے کے منہ میں پانی بھرایا وہ اخروٹ کترنے میں بہت مزہ محسوس کرتا تھا تھوڑی دیر بعد جب فاختہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تو چھوٹے چوہے نے سوچا کہ کیوں نہ میں جا کر فاختہ کی بات کی تصدیق کر لوں اس نے صحیح بتایا ہے یا نہیں چنانچہ وہ سوکھے ہوئے درخت کے پاس پہنچا اسے تنے میں ایک سوراخ نظر آیا اس نے سوراخ میں جھانک کر دیکھا تو واقعی اندر اخروٹوں کا ایک ڈھیر محفوظ تھا اس نے جلدی سے ایک اخروٹ نکالا اسے کترا اور اس کی گری مزے لے لے کر کھانے لگا اچانک اس کے ذہن میں ایک زبردست ترکیب آئی اس نے سوچا کیوں نہ میں یہ سارے اخروٹ نکال کر اپنے بل میں لے جاؤں چنانچہ وہ ایک ایک اخروٹ نکال کر اپنے بل میں لے گیا وہ سارا دن اخروٹ اپنے گھر لے جاتا رہا اسی شام بڑے چوہے کے گھر اتفاقاً گلہری بلبل خرگوش خارپشت اور فاختہ جمع ہو گئے اب ان میں سے ہر ایک نے چوہے کو بتایا کہ سوکھے درخت کے کھوکھلے تنے میں کسی نے اخروٹ چھپا رکھے ہیں یہ کیسی مزیدار راز کی بات ہے چوہے نے حیرانی سے پوچھا تم سب کو یہ بات کیسے معلوم ہوئی یہ تو میرا راز ہے اچھا اگر تمہیں پتہ چل ہی گیا ہے تو کوئی بات نہیں آؤ تمہیں وہ ذخیرہ دکھاتا ہوں سب جانور سوکھے درخت کے پاس پہنچے اور سوراخ میں سے درخت کے تنے میں جھانکا مگر وہاں تو کوئی اخروٹ موجود نہ تھا سب بہت حیران ہوئے اور چوہا افسوس کرنے لگا اس نے سوچا کہ اگر میں اپنے راز کو صرف خود تک رکھتا تو میرے اخروٹ اس طرح کوئی چرا کر نہیں لے جا سکتا تھا میں اپنی بات چھپا ہی نہیں سکا دوسری طرف چھوٹا چوہا اپنے بل میں اخروٹ کترنے میں مصروف تھا اسے اب سردیوں کی کوئی فکر نہیں تھی اور یہاں ہوئی ہمارے بیچارے چوہے کی کہانی ختم کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ انشاءاللہ اللہ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے اللہ حافظ